إِلَّا خوف اللہ یوقی میں خد الف تم اللہ یوقیم خدو دہ فلح خل فیم تلک حدود اللہ فلت اتدو ہے وہ نیت عد حدود اللہ فل طلاق دو بار ہے پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مزائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے اس مختصر سیاحت میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی کی جو عرب جاہلیت میں رائش تھی اصلاح کی گئی عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دینے کا بجاز تھا جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا اس کو وہ بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا تاکہ نہ تو وہ غریب اس کے ساتھ بس ہی سکے اور نہ اس سے آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح ہی کر سکے پرانے مجید کی یہ آیت اسی ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے اس آیت کے روح سے ایک مرد ایک رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد سے حد دو ہی مرتبہ طلاق رجئی کا حق استعمال کر سکتا ہے جو شخص اپنی منقوہ کو دو مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر چکا ہو وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ عورت کو حالت توہر میں ایک مرتبہ طلاق دی جائے اگر جھگڑا ایسے زمانے میں ہوا ہو جبکہ عورت ایام ماہواری میں ہو تو اسی وقت طلاق دے بیٹھنا درست نہیں ہے بلکہ ایام سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے پھر ایک طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے توہر میں دوبارہ ایک طلاق اور دے دے ورنہ بہتر یہی ہے کہ پہلی ہی طلاق پر اکتفا کرے اس صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے پہلے جب چاہے رجوع کر لے اور اگر عزت گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے کہ پھر باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں لیکن تیسرے توہر میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ اس کا ہی کوئی موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے ڈالی جائیں جیسا کہ آج کل جو کا عام طریقہ ہے تو یہ شریعت کی روح سے سخت گنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے اور حضرت عبر رضی اللہ عنہ سے یہ تک ثابت ہے کہ جو شخص بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا تھا آپ اس کو درے در لگاتے تھے تاہم گناہ ہونے کے باوجود ایم اربا کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور طلاق مغلز ہو جاتی ہیں. اس میں سے کچھ واپس لے لو یعنی مہر اور وہ زیور اور کپڑے وغیرہ جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا ہو ان میں سے کوئی چیز بھی واپس مانگنے کا اسے حق نہیں ہے یہ بات ویسے بھی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی زد ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو ہبا یا ہدیہ و تحفہ کے طور پر دے چکا ہو واپس مانگے اس ذلیل حرکت کو حدیث میں اس کتے کے فیل سے تشویش دی گئی ہے جو اپنی ہی قید کو خود چاٹ لے مگر خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے تو یہ بہت ہی شرمناک ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے وہ سب کچھ رکھوا لینا چاہے جو اس نے کبھی اسے خود دیا تھا اس کے برعکس اسلام نے یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے جیسا کہ آگے آئے دو سو اکتالیس میں انشاد فرمایا گیا ہے عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کرنا اس معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر, کے گھر ہی میں کوئی معاملہ طے ہو جائے تو جو کچھ طے ہوا ہو وہی وہ نافذ ہوگا لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے تو عدالت صرف عمر کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع یہ عورت اس مرض سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نبان نہیں ہو سکتا اس کی تحقیق ہو جانے پر عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو فدیہ چاہے تجویز کرے اور اس فدیہ کو قبول کر کے شوہر کو اسے طلاق دینا ہوگا بالعموم فکاہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو اس کی واپسی سے بڑھ کر کوئی فدیہ اسے دلوایا جائے خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی نہیں بلکہ بائنہ ہے کیونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خریدا ہے اس لیے شوہر کو حق باقی نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے البتہ اگر یہی برد و عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے جمہور کے نزدیک خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق کی ہے مگر ابو داؤد ترمیزی اور ابن ماجہ وغیرہ میں متعدد روایات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک ہی حیث قرار دی تھی اور اسی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا ابن کثیر جلد اول صفا دو سو چھتر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 پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مزائقہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے احادیث سے سہیا سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی مطلقہ بیوی بی کو اپنے لیے حلال کرنے کے خاطر کسی سے سازش کے طور پر اس کا نکاح کرائے اور پہلے سے یہ طے کرے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو یہ سراسر ایک ناجائز فیل ہے ایسا نکاح نکاح نہ ہوگا بلکہ میز ایک بدکاری ہوگی اور ایسے سازشی نکاح و طلاق سے عورت ہرگز اپنے سابق شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی حضرت علی اور ابن مسعود اور ابو حریرا اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم کے متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لانت فرمائی میں عروفی فَقَدَ اروف ول وَلَا سکھو الله نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من والحكمة به واتقوا الله واعلموا زل الله بكل شيء عليم اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عزما سے تمہیں سرفراز کیا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا یعنی ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے محض اس لیے رجوع کرے کہ اسے پھر ستانے اور دک کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کرو کہ اب اس نے سلوک سے رہنا ہے ورنہ بہتر یہی ہے کہ شریفانہ طریقے سے رخصت کر دو وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو یعنی اس حقیقت کو فراموش نہ کر دو کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی رہنمائی کے عظیم الشان منصب پر معمور کیا ہے تم امت وسط بنائے گئے ہو تمہیں نیکی اور راستی کا گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ہیلا بازیوں سے آیات الہی کا کھیل بناؤ قانون کے الفاظ سے روح قانون کے خلاف ناجائز فائدے اٹھاؤ اور دنیا کو راہ راز دکھانے کے بجائے خود اپنے گھروں میں ظالم اور بدراہ بن کر رہو